اندھے پر تنگ ناؤ اور نہ لنگڑی پر مذاکہ اور نہ بیمار پر مواخذہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانی اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کنچی نہر رواں اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا